الحمد للہ وَقفاس وسلم حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اعتدلو فی السجود اعتدلی اعتدلو معنی ہے مینہ روی اختیار کرنا پہلے بھی آپ پڑھ کے آ چکے ہیں فی السجود سجدوں میں وَلَا يَبْسُتْ بَسْتَ يَبْسُتْ مَعنی ہے پھلانا لَا يَبْسُتْ نہیں غائب کا سیغہ ہے ذراعی ذرا دراع کی جمع کی تصنیح ہے کی تصنیہ ہے ذراعی خی ذرا ہ نے تھا پھر اس کی اضافت یوزمی کی ترتیب تو ذرا نے ہوا پھر نون اضافت کی وجہ سے گر گیا ذراعی یہ ہو گیا تو مطلب دو ہاتھ بازو مراد ہیں امبسات القل کل, کل معنی ہوتا ہے امبسات سے سبب انفعال ہے امبسات اس کا معنی بھی یہی ہے پھیلانا جی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا فی سجود سجدوں میں میانہ روی اختیار کرو ولا یب ست احاد ذرا آئی ہے اور نہ پھیلائے تم میں سے کوئی ایک ذرا آئی ہے اپنے بازوؤں کو امبساط بساط کتے کے بچھانے کی طرح نہ بچھائے نہ پھیلائے اپنے ہاتھوں کو اپنے بازوؤں کو امبساط بساط کتے کے پھیلانے کی طرح یا بچھانے کی طرح کیا مطلب ہے حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان سجدے میں جائے تو اس کے بارے میں حکم دیا جا رہا ہے کہ میانا روی یعنی درمیانے درجے کا سجدہ ہو اور پھر فرمایا کہ اپنے بازو کو پھیلانا دے کتے کے پھیلانے کی طرح بچھانے کی طرح بچھانا زیادہ مانا اچھا رہے گا اس لیے کہ جس طرح کتا جب بھی بیٹھتا ہے بقیہ جانوروں سے تھوڑا سا مختلف بیٹھتا ہے عام جانوروں کو اگر آپ دیکھو گے تو وہ اپنے پاؤں کو بھی اور اپنے ہاتھوں کو بھی موڑ کر بیٹھتے ہیں کتا جب بیٹھتا ہے تو اپنے پاؤں کو تو موڑتا ہے اپنے جسم کے نیچے لیکن اپنے ہاتھوں کو نیچے نہیں موڑتا بلکہ سامنے پھیلا دیتے اور بالکل نیچے لگاتا ہے اس کو اٹھا کر نہیں رکھتا تو یہاں پر آپ نے سب دودشبی دی ہے اسی طرح دی ہے کہ تم بھی اپنے ہاتھوں کو زمین کے ساتھ مت لگاؤ ہاتھوں ہاتھ نہیں بلکہ بازو کو تو مطلب یہ ہے کہ اپنے ہاتھ تو زمین پر رکھو لیکن کو زمین سے جدا کرو اور کیا کرو اٹھا کر رکھو کیا کرو اٹھا کر رکھو ٹھیک ہے جی تو اب حتیٰ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو یہ آتا ہے کہ آپ علیہ السلام کے بازو زمین سے اور پھر اپنے جسم سے اس قدر جدا ہوتے تھے اگر اس کے درمیان سے اگر کسی بکری کے چھوٹے سے بچے کو بھی گزار دیا جائے تو وہ گزر سکتا تھا یعنی اتنا خلا ہوتا تھا اتنا اٹھا کر رکھنا لیکن یہ یاد رکھا جائے کہ اٹھانا یہ مطلب نہیں ہے کہ اتنا زیادہ پھیلا دیں اب بار دفعہ کسی کو اگر بتا دیا جائے تو وہ پھر نماز کی جماعت کی صف میں پھر اتنا دائیں بائیں بھی کھول دیتے ہیں کہ ساتھ والا پھر پریشان ہو جاتا ہے کہ میں سجدہ کہاں کروں ظاہر سی بات ہے اگر دائیں اور بائیں والے دو لوگوں نے اپنے ہاتھوں کو یوں پھیلا دیا تو سینٹر والا بیچارہ کہاں جائے گا تو مطلب یہ ہے کہ صرف زمین سے کیا کرنا ہے اس کو تھوڑا سا اٹھائے رکھنا ہے اس طریقے سے کہ زمین کے ساتھ بازو ملے ہوئے نہ ہوں یہ سستی کی علامات میں سے ہیں اور پھر آپ ارساد اسلام نے منع فرمایا ہے کہ یہ کتے کی طرح بچھانے کی طرح مت بچھاؤ تو یہ سجدہ کرنے کا طریقہ بتایا ہے کہ اوت دلوف اس سجود اعتدال کا مطلب یہی ہے کہ جو کام بھی آپ کریں اعتدال سے کریں آپ اٹھانا ہے ایسا بھی نہیں ہے کہ بس اٹھائیں تو پھر ماشاءاللہ اللہ سے دوسروں کو آپ تنگ کرنا شروع کر دیں اور ایسا بھی نہیں ہے کہ پھیلا دیں تو بس ایسے بچھا دیں کہ جیسے ماشاءاللہ اللہ آپ آرام کرنے کے لیے سجدہ میں تشریف لے گئے ہیں تو بالکل اعتدال کیا آتا دلو اعتدال رکھو میانہ روی اختیار کرو فجود سجدوں میں ولا یب ست احد ذرا نہ پھیلائے تم میں سے کوئی ایک دراعی ہے اپنے بازوں کو انبساط الکلبِ کتے کے پھیلانے کی طرح جی ترکیب دیکھیں ذرا اس کی اعتدلو فی السجود اعتدلو فیلِ امر واو زمین فاعل فی السجود فی جار السجودِ مجرور جار مجرور مل کر متعلق ہوئے اعتدلو فیل کے فیل اپنے فائل اور متعلق سے مل کر جملہ فیلیہ انشائیہ ہو کر ماتوفعل وافرفع عطف لا يبسط لا نهي يبسط فعل احد مضاف قم ضمير مضاف له مضاف مضاف الی ملکر ف مضاف مضاف الی ملکر فاعل ہو يبسط فعل کے لیے زراعی زراعی مضاف و ضمیر مضاف له مضاف مضاف الی ملکر مفعول بہ انبساط الكلب انبساط مزاف القلب مزافلے مذاف مزافلے مل کر مفعول فی فعل اپنے فعال مفول بی اور مفول فی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر ماتوف ماتوف والے اپنے ماتوف سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ماتوف ہو ہوا انتظار فرمائیے جی ہاں یہ حکم صرف مردوں کے لیے ہوگا عورتوں کے لیے نہیں ہوگا ٹھیک ہے عورتوں کے نماز پوری کی پوری سراپا کیا ہے سطر ہی سطر ہے کہ وہ کوئی بھی ایسا فعل ایسا نہیں کریں گے جس میں ان کے جسم کا اظہار ہو تو یہ حکم مردوں کے ساتھ خاص ہے البتہ بعض فقہ نے یہ کہا ہے کہ یہ حکم مرد اور عورتوں کے لیے یکساں ہے لیکن جو راجے ہے اور جمہور کا مسئلے ہے وہ یہی ہے کہ عورتوں کے لیے یہ حکم نہیں ہے مردوں کی عورتوں کی جس طریقے سے بھی نماز ایسے طریقے سے ادا کی جائے گی کہ جو زیادہ استرا جس میں زیادہ اس کے لیے کیا ہو سطر ہو حدیث نمبر ایک سو اکسٹھ اللہ تب الموات فم قد افزو علامہ لا تصب الموات فن قد افزو علامہ قدم حضرت عائشہ ربی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لاتسب لا سب کا مانا ہے برا بھلا کہنا پڑھ کے آ چکے ہیں الاموات مرنے والے معیتیں لاتسب الاموات انفذ افسو یوفی افلا الباب افال ماضی کثیر رہ جمع کا افضو معنی ہے پہنچنا افزو معنی پہنچنا علامہ قدموں جس کی طرف وہ آگے جو انہوں نے آگے بھیجا تھا چپنے مجھے ماقدم ہوا آتا, ما آتا رہ جی حضرت امی عائشہ فرماتی ہیں کیا پلسلات و السلام نے ارشاد فرمایا لا تصب الاموات فن قد افزو الا ما قدم و لاتب الاموات مردوں کو برا بھلا مت کا ہو اس لیے کہ وہ قد افضو وہ پہنچ چکے ہیں الا ماقدم علامہ اس چیز کو موقع دموں جو انہوں نے آگے بھیجا تو جو انہوں نے آگے بھیجا ہے وہ اس کو پہنچ چکے ہیں اس لیے تم ان کو برا بھلا نہ کہو تو مردوں کو برا بھلا کہنے سے حدیث مبارکہ میں منع فرمایا ہے کہ دنیا سے وہ چلے گئے ہیں دنیا کو خیر آباد کیے گئے ہیں اب جو دنیا میں ان کے اچھے اعمال تھے یا برے اعمال تھے جیسے بھی تھے وہ ان کا انہوں نے سلا وہاں پر پا لیا ہے آپ کا اچھا اور برا کہنے سے کوئی فرق ان پر نہیں پڑے گا البتہ زیادہ تاخیر اس میں آتی ہے کہ یعنی مرنے والوں کے تم اچھے تذکرے کیا کرو اگرچہ وہ کیا ہوں فاسق و فاضل ہوں ہاں جو بالکل کافر مرے ہوں ایمان پر ہی نہ مرے ہوں کفر پر مرے ہوں تو ان کے بارے میں تو یہ ہے کہ ان کا تو آپ برا تذکرہ کر سکتے ہیں جو مشہور شخصیات ہیں فرآن قانون یہ لوگ الحنت اللہ علیہم تو ان لوگوں پر ان لوگوں کا برا تذکرہ تو کیا جا سکتا ہے لیکن باقی جو لوگ ہیں جو ایمان کی حالت میں دنیا سے چل بسے ہوں تو ان کا تذکرہ خیر سے ہی ہونا چاہیے اس لیے کہ وہ اعمال کو پا چکے ہیں جو انہوں نے آگے بھیجا تھا تو اب آپ کو بھی چاہیے کہ آپ برا تذکرہ ان کا نہ کریں اچھا تذکرہ کریں تو ٹھیک ہے اور یہ افضل بھی ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر لوگ اگر کوئی مسلمان مر جاتا ہے تو اس کے لیے اگر کئی سارے آدمی اس کے اچھائی بیان کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ان کے مطابق بہتر فیصلہ فرما دیتے ہیں اس کے حق میں بھی تو اس لیے جو بھی ایمان والا دنیا ہے چل بسے تو اگرچہ اس کے اندر کچھ کوتاہیاں بھی کون سا انسان ہے کہ جس میں کوتاہیاں نہیں ہیں لیکن اگر کوئی کوتاہی ہو بھی تو اس کی کوتاہیوں پر نظر نہیں رکھنی چاہیے بلکہ اس کی اچھائیوں پر نظر رکھ کے اس کے تذکرہ خیر ہونا چاہیے اور ویسے بھی انسان کو چاہیے کہ دوسروں میں بھلائی تلاش کرے اور اپنے اندر برائی تلاش کرے اور ہمارا معاشرہ یہ ہے کہ اپنی تو خوبیاں تلاش کی جاتی ہیں اور لوگوں کی برائیاں تلاش کی جاتی ہیں تو جب انسان اس پر آ جائے کہ اپنی برائی تلاش کرنی ہے اور دوسروں کی بھلائی تلاش کرنی ہے تو میرا خیال سے کوئی برا اس کی نظر میں نہیں رہے گا اگر کوئی برا اس کی نظر میں رہے گا تو صرف اور صرف اس کا اپنا من ہوگا اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہوگا تو اس لیے اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی میرا نہیں بنتا تو نہ بن اپنا تو بن اپنا خیال رکھنا چاہیے دوسروں پر بڑی کڑی نظر رکھی جاتی ہے اپنا خیال رکھا جائے فا انہم قد افضل الاما قدم. کہ لاتمات نہ کہو الامواتا مردوں کو قد اس لیے پہنچ چکے ہیں اس چیز کو کہ جو انہوں نے آگے دیجی تھی لا تصبو لائے نہیں تصبو فیل وز میر فائل الامواتا مفول بھی فیل اپنے فائل اور مفول بھی سے مل کر جملہ فیلیا انشائیہ ہو کر محل فاتح علی انوف مشبہل ہم زمیر اس ان قد تحقیق افزو قد حرف تحقیق افزو فیل ماؤ ضمیر فائل الاجار ماہوصولہ قد دموں فیل ماؤ ضمیر فائل فیل فائل مل کر جملہ پھیلیا خبریاں ہو کر سلا ما ماہوصولہ کے لیے موصول اپنے سلا سے مل کر مجرور علا جار کے لیے چار مجرور مل کر متعلق ہوئے افزو فیل کے افزو فیل اپنی ضمیر فائل وزیر فائل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر ہوئی ان حروف مشبہ بال فیل کے لیے انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معلل کیا معلل تو معلل اور معلل آپ اس کو تعلیل سے بھی تعبیر کر سکتے ہیں معلل, معلل اور معلل مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ تعلیلیہ نمبر 162 مرعو اولادکم بالصلات وھم ابناء او سبع سنینا وضربوھم علیہا وھم ابناء او عاشر سنینا وفرقو بینھم فالمضاجع عمر ابن شعیب قال یان جدی سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مرعو اولادکم مرو امر یا مرو سے امر ہے مرو حکم دے دو تم اولاد اپنی اولاد کو بس وم ابنا اپن کی جمع ہے بیٹے، سبا سنین، سبا سات، سنین سار، وم ہم، آپ جانتے ہیں کہ مانا مارنا اوم ابنا واشر سنینا شردس فرحو فرق فر کو مانا ہوتے ہیں جدا کرنا پابط فیل ہے امر فرقو الگ کر دو جدا کر دو ہم ان کے درمیان مواج مرضا کی جمع ہے لیٹنے کی جگہ کو کہتے ہیں سونے کی جگہ کو کہتے ہیں ترجمہ دیکھیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑی جام حدیث ہے اور سب کے لیے قابل عمل ہے مرو اولادکم کم حکم دو اپنی اولاد کو بصلات نماز کا حکم کرو اپنی اولاد کو نماز کا وہم ابنا سبع سنین اس حال میں کہ وہ ہوں 7 سال کے وہم ابنا سبع سنین اس حال میں کہ وہ ہو 7 سال کے وضربو ہم علیھا اور ان کو اس پر مارو یعنی نماز چھوڑنے پر مارو وهم ابنا وعشر سنین اس حال میں کہ وہ ہوں دس سال کے فرضی کو الگ کر دو ان کے بیچ فلم سونے کی جگہوں کو علیحدہ کر دو ان کے درمیان سونے کی جگہوں کو جی ہاں زور اکرم فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنی اولاد کو حکم دو نماز کا جب کہ وہ سات سال کے ہوں اور مارو ان کو نماز کے چھوڑنے پر جبکہ وہ دس سال کے ہوں اس حوالے سے یاد رکھیے گا کہ لڑکی ہو یا لڑکا ہو پندرہ سال کمری جب وہ پہنچ جائیں تو ان پر بلوغت کا حکم لگ جاتا ہے ان پر کوئی علامات ظاہر ہو یا نہ ہو لڑکی نو سال سے پندرہ سال کے درمیان کسی بھی وقت بالغ ہو سکتی ہے اور جو لڑکا ہے بارہ سال سے پندرہ کے درمیان بالغ ہو سکتا ہے کسی بھی وقت تو سات سال کا حکم دیا کہ سات سال سے تم ان کو حکم دو اس لیے کہ لڑکی اب قریب البلوین ممکن ہے اور لڑکے کو بھی حکم دو کہ تاکہ اس کو عادت پڑ جائے لیکن جب دس سال کے ہو جائیں تو ان کو مارو لڑکی کو تو اس لیے مارو کہ اس لیے ممکن ہے کہ وہ اس پر نماز فرض ہو چکی ہو وہ بالغ ہو چکی ہو یا اگر نہیں بھی ہوئی تو بالغ ہونے والی ہوگی اور جہاں تک بات ہے لڑکی کی تو وہ قریب البلوغ ہے اب اس کو وہ سمجھدار بھی ہو چکا ہے اس کو تم اب مارو یاد رکھیے گا کس وقت کہا جا رہا ہے سات سال کے ہوں تو کہو دس سال کے ہو جائیں تو مارو یہ نہیں کہ جب اس کی داڑھی سفید ہونے لگ جائے تو اس وقت تم مارنا شروع کر دو میں نے آپ سے ایک صاحب کا تذکرہ کیا تھا کہ وہ کہنے لگے کہ مجھے میرے بیٹے نے تھپڑ مارا ہے میرے تھپڑ کے جواب میں تو میں نے کہا کیوں کہتے ہیں کہ میں نے اس کو نماز کے لیے اٹھایا تو وہ نہیں تھا تو, تو میں نے اس کو مارا میں نے کہا کیوں مارا اس نے کہا اس لیے مارا کہ حدیث میں آتے ہیں کہ نہ پڑھے تو مارو میں نے کہا اور سے نہیں پڑا کہ کب کا کہا ہے مارنے کا اس لیے کہ یہ تربیت گاہ ہے یہ تربیت کی عمر ہے دس سال میں مارا ہوتا تو کبھی بڑھاپے میں مارنے کی ضرورت نہ پڑتی اب جب مارا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس وقت میں مارا جا رہا ہے کہ جب اس کا قدر آپ سے بڑا ہے اس کی طاقت آپ سے زیادہ ہے تو ظاہر سی بات اب آپ اگر اس پہ ایک تھپڑ مارو گے تو آپ کو دو ہی مارے گا اور پھر معاشرے میں جب آپ تربیت ایسی ملے گی آپ تربیت ایسی کرو گے کہ جس میں چوبیس گھنٹے آپ کے بچے کہاں مصروف ہوں گے جی ہاں آپ کے موبائل میں مصروف ہوں گے جو وقت بچ جائے گا وہ ٹی وی اور دیگر خرافات میں مصروف رہے گا تو پھر ایسی ہی تربیت ہوگی اب مائیں کیا کرتی ہیں پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ مائیں اپنے بچوں کو ذکر ازکار ان کے ان کو اٹھا کر ذکر کیا کرتی تھی اور ان کے دائیں بائیں ذکر اذکار کے تذکرے ہوتے تھے اور اب کیا ہوتا ہے ماں اپنے کام کرتی ہے اور بچے کو خاموش کرنے کے لیے کیا کرتی ہے موبائل میں گانا لگا کر دیتی ہے ایسے ہے یا نہیں ہے یقیناً آپ سب تعید کریں گے اس کی خاموش ہونے کے لیے اور پھر بچہ بھی ماشاءاللہ سے خاموش ہی رہتا ہے جی ہاں تو پھر بڑا ہو کر بھی اس کے من میں یہی کچھ ہوتا ہے تو پھر نماز کا کہنا بیس پچیس سال کے بعد تیس سال میں پھر اس کو مارنے کا حق نہیں ہے تو پھر ہمر صاحب سے کہا کہ دس سال کا کہا ہے آپ کو بیس پچیس سال اور تیس سال کی عمر میں مارنے کا نہیں کہا تیسری چیز جو حدیث میں بیان کی ہے وہ ہے فرض او بہن ہوں ان کے بستروں کو الگ کر دو اس عمر کو جب وہ پہنچ جائیں دس سال کے ہو جائیں بستر کو الگ کرنا مطلب لڑکی اور لڑکے میں ٹھیک ہے لڑکی اور لڑکے میں کیا کر دو بستر دونوں کے الگ کر دو اگر میں تھوڑا سا اس معاشرے کے اعتبار سے کہوں گا تو بستر ہی نہیں بلکہ روم بھی کیا کر دو الگ کر دو ٹھیک ہے کہ نہیں فرقو بینہم فی ان کے درمیان ان کے بستروں کو الگ کر دو یاد رکھیں اگر جنس باہم جنس, جنس, جنس کے ساتھ لڑکیاں ہوں تو وہ کیا ہیں ایک جگہ پر سو سکتی ہیں بالغ ہونے کے بعد بھی فتنے کا خدشہ ہو تو پھر ناجائز ہو جائے گا لڑکے لڑکوں کے ساتھ سو سکتے ہیں فتنے کا خدشہ ہو تو ناجائز ہو جائے گا لیکن لڑکی لڑکے کے ساتھ حدیث کی روح سے دس سال کے بعد کیا ہے ناجائز ان کے بچھونا اور ان کے سونے کی جگہ الگ کر دینی چاہیے ہر ایک کا بستر اپنا اپنا ہونا چاہیے اور معاشرے کے اعتبار سے اور معاشرے کی گمراہیوں میں اگر آپ نے ڈالے نگاہ ڈالیں گے تو اس کے اعتبار سے جو فسادات اور جو خرافات سامنے آتے ہیں آد اللہ منہ انسان کی آنکھیں اور انسان خود شرم میں ڈوب جاتا ہے اور کبھی کبھی تو انسان کو خود اپنی انسانیت پر گر آتی ہے کہ ہم بھی کیا ہیں انسان ہیں جب آپ کے سامنے مسائل آئیں تو انسان خود ہی کیا ہو جاتا ہے زندہ ہی زمین میں گڑ جائے تو یہی کافی ہے جی ہاں فرض کو گئی نہ مزہ جائے اللہ تبارک و تعالی حفاظت فرمائیں ہر ایک کی تو ان کے درمیان بستر کو کیا کر دو الگ کر دو مورو اولاد و اپنی اولاد کو حکم دو نماز کا ہم ابنا اسب سنین اس حال میں کہ وہ ہوں سات سال کے ودربو ہم وہم وہ ہم سنین ان کو تم مارو اس حال میں کہ وہ ہوں دس سال کے بہن اور جدا کر دو ان کے درمیان سونے کی جگہوں کو ترکیب دیکھیے ایک طریقے کی ترکیب کرواؤں گا اور مختصر سا فرق آخر میں ذکر کروں گا مرو اولادکم کمبلا مرو فعل امر و ضمیل ذلحال واؤ ضمیر ضلحال اولاد مضاف کم ضمیر مضافل مضاف لے مضاف لے مل کر مفول بھی بصلاط بیت با چار اسلات مجرور جار مجرور مل کر متعلق ہوئے مرو پھیل کے واؤ حالیہ ہم مبتدا ہم ضمیر مبتدا اب او مضاف سب مضاف مضاح ال مضاف ماقبل کے لیے مضافل ماں باد کے لیے مضاف لے ما بات مضاف مضافل مزاحم مزافلے مل کر پھر مضافلے ہوئے ابنا کے لیے مزاح مزافلے مل کر خبر ہوئے مبتدا کے لیے مبتدہ خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر حال ضلح کے لیے حال اور ضلحال مل کر فائل ہوئے مرو فعل کے لیے فعل اپنے فائل مفول بھی اور متعلق سے مل کر جملہ فیلیا انشائیہ ہو کر معتوف آلے واؤ حرف عاطفہ اذریبو اذریبو فعل ماضی زمین ضمائر ہم ضمیر مفعول ہم ضمیر مفعول بہ اعلی جار و مجرور مجرور جار مجرور ملکر کر متعلق ہوئے اذریبو فیل کے و علی ہم مبتدا ابنا و مضاف عشر مضاف الیہ مضاف سنین مضاف الیہ مضاف مضاف الیہ مل کر پھر مضاف الیہ ہوئے ابنا کے لیے مضاف مضاف الیہ مل خبر مبتدا خبر مل کر اسمیہ خبریہ ہو کر حال ذلحال کے لیے حال ذلحال مل کر فائل فیل اپنے فائل مفول بی اور متعلق سے مل کر جملہ فیلیا انشائیہ ہو کر معطوف اول واؤ حرف عاطف فرقو فی فلم فرقو فعل واؤ ضمیر فائل بین مضاف ہم ضمیر مضافل مضاف مضافل مل کر مفول فی فی الانج جار جار جار مل کر متعلق فیل کے فیل اپنی فعال مفعول فی اور متعلق سے مل کر جملہ فیلیا انشائیہ ہو کر ماتوفانی معتوف اپنے دونوں ماتوفوں سے مل کر جملہ فیلیا انشائیہ ماتوفہ یہ ہے آپ کی ترکیب تھوڑا سا فرق مختصر بارہ آزاد نے یہ کیا ہے تو جس طریقے سے بھی آپ کریں دونوں طریقوں سے مناسب ہو جائے گی میں نے باؤ ضمیر مروح میں بھی اور ازریگو میں بھی باؤ ضمیر کو ضلحال بنایا ہے ٹھیک ہے اور حال ذلحال مل کر فائل بنائے ہیں تو اگر آپ چاہیں تو یوں بھی کیا جائے ایک ترکیب یہی ہے ایسے ہی کریں تو زیادہ ٹھیک ہے البتہ یہ بھی ہے کہ باؤ ضمیر فائل ہی ہو ازری گو میں بھی اور مروع میں بھی اور مضاف مزاح مزاح الحال ہو اور وہم ابنا اصب سنینا یہ جملہ حال ہو ٹھیک فرحال ذنحال مل کر مفعول بھی ہی بنیں گے اسی طریقے سے wzgl ربو ہم میں ہم ضمیر ذل حال ہو اور وہ ہم ابنا وشری سے نہیں جملہ حال وہاں پر بھی حال ذنحال مل کر مفعول بھی ہی بنیں گے تو یہ ایک مختصر سفر ہے لیکن جو میں نے کر دیا ہے اپ کے سامنے آپ اسی کو یاد رکھیں تو یہی بہتر ہو جائے گا آپ کا پاس ویسے دوبارہ کے لیے رہتا ہے لیکن چلیں میں کروا دیتا ہوں مرو فیل واو ضمیر فاعل واو ضمیر ذوالحال اولادکم مضاف مضاف الیہ مل کر مفعول بھی بالصلات بازار الصلات مجرور چار مجرور مل کر متعلق ہوئے فعل کے فعل اپنے آ... واو ضمیر ذوالحال واو ضمیر واو حالیہ ہم ضمیر مبتدا ہم مبتدا ابنا مضاف سبع مضاف الیہ مضاف الیہ مضاف مضاف الیہ مل کر پھر مضاف الیہ ہوئے مضاف مضاف مل کر خبر مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر حال حال ذلحال مل کر فائل ہوئے مورو فیل کے لیے فعل اپنے فائل اور مفول بھی اور متعلق سے مل کر جملہ فیلیا انشائی ہو کر ماتو فعلے ایسی ہی ہے ورف عاطفہ از ربو ہم علیہ و ہم اپنا عاشرِ سنین اذ ربو فیل و ضمیر ضلح ہم مبتدا علیہ ہم زمین مفعول بھی علیہ جار مجرور ملکر متعلق ہوئے ازری بھو فیل کے واؤ حالیہ ہم مبتدہ ابنا عشر سنینہ مزاق مزاق فلے پھر مزاق مزاق, مزاق فلے ملکر خبر مبتدہ خبر ملکر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر حال حال ذو الحال ملکر فائل ہوئے ازری بھو فیل کے فیل اپنے فائل اور مفعول بھی اور متعلق سے ملکر جملہ فیلیہ انشائیہ ہو کر ماتوف اول او غرف عاطف فر رقو بین فل مزاج فر فعل واؤ ضمیر فعل بین بین مضاف ضمیر مضافل مضاف مضافل مل کر مفعول فی فی المزاج جار مجرور المل کر متعلق فعل اپنے فعل مفولفی فی متعلق سے مل کر جملہ فیلیا انشاء ہو کر ماتوف ثانی ماتو فل اپنے دونوں ماتوفوں سے مل کر جملہ فیلی انشاء ماتوفہ چلیے پھر آج کے لیے اتنا کافی ہے اللہ تعالی ہم سب کے یہاں ناصر ہوں